فاطل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطرات شکر اللہ کے لیے ہے. فاتر سماوات و لفظ زمین اور آسمان کا بنانے والا ادم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا یہ فا سے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا چاک کرنا پھاڑنا یہ کیسی کی جو آپ کو ملے گی فتح جو یہاں آیا ہے فلق فرق فلاح فتح فصل اور فطر تیز کے ساتھ بھی ایک فتح ہے فتر الوحی وحی جو ہے رکی, رکی رہی ہے اللہ فتر تم منت رسولوں کا ایک سلسلہ چھ سو برس تک رکا رہا وہ تیز سے فطر ہے یہ ہے فاڑ اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا الحمدللہ للہ فات و جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جا کا روسلن جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسان فرشتے ہیں جو لاتے ہیں پیغام وہی لاتے ہیں الی اجن وہ پروں والے ہیں مسنا کسی کے دو دو ہیں وہ سلاح اور کسی کے تین تین پر ہیں وہ ربا اور کسی کے چار چار ہیں جیسے ہمارے ایئر سے کہ دو انجنوں والا بھی چار انجنوں والا بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پر آتا کیا وہ ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیث ہے لیکن یہ کہ ایک تنصیب کے اعتبار سے میں نے ارض کیا یزید و فرقل کے ماشا اور اللہ تعالیٰ اب تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے ان اللہ اعلیٰ کل شعین قدیر وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم سدائے کلف یق اور یہی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ابھی کریشن کا سلسلہ جاری ہے نئے نئے اسٹار وجود میں آ رہے ہیں نئی چیزیں نئی گلیکسیز بن رہی ہیں یزید و پھر خلق معیشہ اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے ان اللہ علیہ کل شعل قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ماں یا سے رحمت ان فلاں کا لہو جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے ہدایت کے وہی کا سلسلہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر وہی آئی ہے نبوت رحمت بن کر آئی ہے اسی لیے حضور کے لیے کہا گیا رحمت اللہ عالمین وار رحمت کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے ان کو بہت بڑے امتحان سے امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو اس کا وجود اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی اس کی سیرت اس کا کردار اس کی عظمت اور جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے رحمت کا جیسے نبوت ہے فلا بر سے اسے روکنے والا کوئی نہیں وما یونس اور جس کو وہ روک لے فلا مر سے پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اب اللہ نے روک لیا اب دروازے کو بند کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے تو فرمایا کہ اس کو پھر بھیجنے والا کوئی نہیں من بعد ہی اس کے بعد محبوب عزیز الحکیم اور یقیناً زبردست ہے کمال حکمت والا یاسکر نعمت اللّہ علیہ لوگوں اپنی اس نعمت کی قدر تو جو تم پر اللہ کی ہوئی ہے سماعر کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے فانا تو فکو تو کہاں سے الٹے دیے جا رہے ہو وہ زبو کا اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں فقد کچھ زبت من قبل تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جٹلایا گیا وہ اللہ تبور اور بالآخر تو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یا لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے فلاں تغم الحیات دنیا بلا یورَ اللہ غرور یہ الفاظ آ چکے سورہ لقمان میں بھی تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دیں اپنے اندر ڈم نہ کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اللہ کو بھول جاؤ تو یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا وہ مل حیات دنیا اللہ تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے باز غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مس ہوگا لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فعول کے وزن پر اس میں مبال ہے بہت بڑا دھوکے باز سب سے بڑا دھوکے باز ابلی سے نئی ہے اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے برغل آتا ہے اللہ بڑا کریم ہے بڑا شفیق ہے بڑا وہ تو مغفرت کرنے والا اتنا چاہے کی فکر تمہیں پڑ گئی ہے تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لیے بس سودی کاروباری تو ہے نا اور کیا ہے یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے کون سی بڑی بات ہے اللہ بڑا غفور ہے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو تو یہ اللہ کی شان رحیمی و غفاری پر دھوکہ دینا بڑا یغن بلّہ الغرور اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز ان شیطان ادب عَدُوبٌ الفتخ ادوبا یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو ان نما یا جو وہ ہس بحول یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں جہنو والوں میں سے یعنی یہ جو ہزبو الشیطان ہے اب ظاہر بات ہے کہ پہلے سے پوٹینشیلی ہزبو الشیطان کا ہے اس کے اندر رجحانات ہیں غلط اور اس کے اپنے جو ہیں ارادے وہ صحیح نہیں ہے تو شیطان اس کو پھر جس کو میں نے کہا تھا بار کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے درمیان میں کئی کھڑا بھی نہیں دیتا اس کا پیچھا کرتا ہے فاطمہ شیطان سورہ ارات میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلان بن بل معاورا تھا اس نے ایک غلطی کی نکل بھاگا فاطمہ شیطان پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس کو پھر وہ دھک دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں گمراہی میں بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر چلا گیا تو شیطان تو در حقیقت جو بھی اور الرحمن ہیں عباد الرحمن ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فطور ہے شیطان اونی کو بلا لیتا ہے اور اپنے دل جمع کر لیتا ہے ان دماغ یدو ہسب یہ ہزان کا نظر آئے گا سورح میں ایک طرف ہزب اللہ ہے ایک طرف ہزب الشیطان ہے تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹینشیلی ہزب اللہ میں تھے انہیں کچھ وقت لگ گیا عمر تھے رضی اللہ عنہ حمزہ تھے رضی اللہ عنہ چھ سال تو لگ گئے لیکن پوٹینشیلی ان کے اندر وہ ہزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی ایک وہ ہے جو پوٹینشیلی اور یاؤ شیقان تھے ہزب ال میں سے تعلق رکھتے تھے تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے میں شامل کر لیا اللہ کفر الحم عذاب الشری جو لوگ کفر کی رویش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے آمنوا آمنوا کبیر اور جو لوگ نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے اللہ جالنا افمن نہ لہو سو امل ہی فراؤ حسنا غور کرو کوئی شخص ایسا ہے بلا وہ شخص کے جس کو اس کی اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے وہ جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے یہ تو بڑی آلش ہے اعلی قدر ہے کلچر ثقافت ثقافتی طائفہ آ رہا ہے کلچرل ٹروپ آ رہا ہے اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچا کیا گیا ہے انکشی الفائشہ وہ فوج جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور ٹیلی ویژن نے آکر اور اینٹینا نے آکر تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ وہ اس مصیبت سے محفوظ رہ گیا ہو تو فرمایا کہ وہ لوگ بھلا وہ شخص افامن ضوئیں نہ لہوسو عمل ہی اس کے عمل کی برائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے فراؤ حاصانہ وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس پر فخر بھی کر رہا ہے آپ کے ان میں ہوگا نیوڈس سوسائٹیز بھی ہیں امریکہ میں وہ لوگ ہیں بادل داد بڑھانا مرد اور عورتیں ایک مریض کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہی لباس وباسام کا کیا ضرورت ہے ہومو سیکس اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں اتنے اگریسو ہیں وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف تو اس کو اس برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آ کر کھل کر ڈنکے کی چور سینہ تان کر بلکہ یہ کہ ان کی کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں ہے کہ ہومو سیکسولیٹی لیکن یہ کہ عام ہے اب وہاں پر کھلم کھلا کوئی عورت کہے گی میں لسبین ہوں صاف کہے گی اسے کوئی جھجک نہیں دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضا جو آپس میں پورا کر رہی ہیں دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضے اپنے آپس میں اور ہومو سیکس اور بری ہاں نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے لیکن ہے مسلم ہے مانی ہوئی شاہ تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ضلالت اللہ اسے گمراہ ہی کرتا ہے فلاں تذہب نفسوں کا علیہ حسراتے ہیں نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر صدمے کی وجہ سے غم کی اور ردوہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں اپنی جان نہ بھلائیں جس کو ہم کہتے ہیں جان بھول رہی ہے محمد الرسول اللہ کی یہ بالکل وہی بات ہے اس سے پہلے آ چکی ہے اللہ کا باقی نفس کا اللہ یقین سورہ شہرا میں اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو فلاں تذہب نفس کا حسرات تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے ان اللہ علیم وما اس نور اللہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ کر رہے و اللہ ریاحت اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو چلاتا ہے ہوا تو سیر و صحافت اٹھا لیتی ہے بادلوں کو فسک نہ ہو اللہ پھر ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی آبادی ایسی زمین کی طرف کے جو مردہ تھی بےآب ہو گیا فاہی نہ بھیڑی اردا پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بادم موت اس کے مرنے کے بعد کذا لیکن نشور اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے منقانا یہ ریج العزت اور عزت و جو شخص عزت کا تعریف ہے وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے و ولكن یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ضلع ہوگا چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے اللہ ہو یسعد الکلم اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں اچھی باتیں اچھے نظریات اچھے خیالات کلمات ظاہر باتیں کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات ہی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اچھی بات اچھی دعوت دعوت حسنا معاہدت الحسنہ تو اچھی باتیں اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہرن صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی لیکن یہ انحیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے ول عمل السوالحو جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے یعنی یہ دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے ایک عمل صالح ہے ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے یقین ہے اچھے خیالات ہیں اچھے عزائن ہیں اچھے نظریات ہیں بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی ول اب عمل صالح کی ضرورت ہوگی محنت کی ضرورت ہوگی وََ ددین یم اور جو لوگ آج یہ بری لوگ سازشیں کر رہے ہیں داؤ لگا رہے ہیں لہم اذابل شدید ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی وہ مکر ولاء اور ان کی یہ ساری سازشیں میں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی و اللہ خلقن سما بنفتماجا سُمَّ اور اللہ ہے کہ اس نے پیدا کیا مٹی سے اور پھر نتفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا وہ ماں تحملوں میں ننسا والا ہو اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو اللہ بل میں ہی مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو حیوانات میں سے ہو جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے اور جو جاندار بھی جس کو وز حمل کا مرحلہ آیا اللہ کے علم ہے وہ ماں میں اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی ولائن قسو اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے بن عمر رہی اس کی کمی میں سے اللہ فی کتاب مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی ایک ایوریج عمر ہے انسانوں کی اسپیشیز ہے ان کی ایک ایوریج عمر ہے کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں معمر بنا دیتے ہیں زیادہ کسی کو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے وہ مایو عمر معمر اور نہ ہی عمر زیادہ دی جاتی کسی معمر شخص کو ولاقس بن عموم و رحی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے نہیں کم ہی کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں اللہ کی کتاب مگر یہ کہ یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے ان نظال یسیم یقین علی اللہ پر بہت آسان ہے وہ ہمارے سبل بحران اور دو دریا جو ہے ایک جیسے نہیں ہے حاضہ ازم الفراط صاحب الشراب یہ ہے کہ جو میٹھا ہے پیاز کو بجھانے والا فرحت بخش ہے اور خوشگوار ہے پینے والے کو اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ ہاضا مل وجاد یہ کھاری ہے کڑوا اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاخرون اور لحمن تریا دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تر و تازہ اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے وہ بھی بڑی لذیذ ہے اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو لہمن تریا ہے میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے سمندروں سے کھڑی پانی کی اور کڑوے پانی کی مچھلی ہے لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل گئی ہیں تمہارے لیے وہ غذا کا کام دے رہی ہیں بس دس پخرجون ہلیہ اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنا اپنے زیورات یعنی وہ موتی وغیرہ کے جن سے تم زیورات کو ملسا کرتے ہو تلبسون بسونحا جسے تم پہنتے ہو برل پھولکی ہے مواخر اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے تب تب وہ بن فضلے ہی تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو بلا القوم اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یولج فی فن وہ پیرول آتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں وہ یورج النحا فل داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں وہ سخر شمسب القمر اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو کلو یجنی مسمہ ہر چیز چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے ظاہم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے پات شاہی اسی کی ہے بل قدول امین دونی مائ املک امین کتمی اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر یہ دیویاں اور دیوتاس ان, ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جلی جیسا بھی اب یہ کتمی جو ہے کیونکہ کھجور ان کے یہاں تھی ان کا پھل ہے سب سے بڑا بلکہ وہ تو سیپولر ڈائٹ بھی ان کی کھجور تھی تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر کھجور کی گٹری کے اوپر ایک بہت باریک سی جھلی ہوتی ہے وہ کتمی ہے اور کھجور کی ناف سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے وہ فقیل ہے تو اب کسی چیز کی حقارت کی بات کرنی ہے بہت ہی حقیر سی بہت ہی معمولی سی سیشے تو قطمیر یا وہ فقیلا یہ الفاظ اس کے حوالے سے آتے ہیں ان تد حملہ اسمعود اگر تمہوں نے پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں بول سمعم اگر سن بھی لے فرسے فرشتہ سن بھی لے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے وہ یومر قیامت یک فرون اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے بلا یونبیو کا مصلو خبیر اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائق بغیر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے جو خبیر ہے جاننے والا ہے وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا یا تم الفقرا لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے وہ اللہ حل الحمید اور اللہ تو غنی اور حمید ہے اسے کوئی احتیاط نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم سے پوری ہو نہیں ہو ان یشاظیب کو مگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وہ یا جدید اور نئی مخلوق پیدا کر لے ما ذالک اللہ بزیز اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے ولا تذر وادلہ تم ادھر اکھراؤ کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ ان تسخلطن الم لہا اگر کوئی جان کہ جو بہت ہی بوجھر ہو گئی ہو جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے اگر وہ پکارے گی الہم لہا کہ کوئی آئے اور مدد کرے اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرے لا جو بن ہو تو نہیں اس سے کوئی بھی شے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا ولاؤ کانا قربا قرابت داری ہو وہ بھی قریب سے گزر جائے گا اس کی پکار نہیں سنے گا اندما تنظر اللہ یکشہ ہوں اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہیں لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے کچھ خشیت ہے بالغیب غیب میں رہتے ہوئے جب پردے اٹھ جائیں گے تو, تو سب ہی قسم مومن ہو جائیں گے بڑے اعلیٰ قسم کے لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں یہ ہیں در حقیقت جو لوگ اس وقت اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اقام اور جنہوں نے نماز قائم کی وہ من تضکہ فن نماز تزکّہ رب ہی اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے تفکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے اپنے بھلے کے لیے وہ ادھر نا اور اللہ کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے